اللهم واضح اود من الشر بسم الله الرحمن الرحيم فإن دفاع المتوجه من البلاء وكفايه المحيم عن الاعداء وغير ذلك من الاشياء الى اخره بات چل رہی تھی کرامت کی کرامت اولیاء اولیاء اس میں ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ کرامات کے حوالے سے کہ کئی ساری چیزیں ایسی کہ جو مسکوات اور گاہ سنبھی جاتی ہیں ان کا ہونا ممکن ہے میں کئی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی کہ ہوا میں رڑنا اور بے زبان چیزوں کا اور بے جان چیزوں کا بولنا اسی طرح کھانے پینے اور لباس کا وقت ضرورت حاضر ہو جانا اور اس کے علاوہ گھر کے اندر اتنی لمبی مسافت کا مسافت کو طے کرنا وغیرہ اور آخر میں جو آج کے سفر سے متعلق ہے یہ بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ ایک آواز کا مدینہ ساریا اور ان کی پوری کی پوری جماعت حضرت خالد اللہ تعالی عنہ کا زہر کو پی لینا اور نہ ہونا اور اس کا دریائے میل کا حد کی وجہ سے کو ماہو ماہو کا جو چل پڑنا جی ترجمہ جہاں وہ ان کے پاور متوجہ من وہ ان دفاق کو دور کرنا المتوجہ میں نظر اس مصیبت کو جو متوجہ ہو چکی ہے یعنی آنے والی مصیبت کو دور کرنا المتوجہ نظر بولاتا مطلب آنے والی مصیبت کو دور کرنا وہ کفایت المہم میں اور دشمن کے شر سے بچنا کفایتوں کافی آنا المہم اللہ دشمن کی تکلیف سے اور اس کے مقام پر لشکر کو دیکھنا دی جیش یا میرے لشکر یعنی کے لیے پہاڑ کے, کے پیچھے تھا المک اللہ دشمن کی دشمن کی چال کی وہاں پر خالد اللہ رضی اللہ, تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر کو پیر میں نے ہی تکلیف کے جو اس کی وجہ سے ان کو ملا نے قائد ملا نے نقل کیا ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایسا ہوا کہ عیسائیوں میں سے کوئی شخص آیا اور اس کے نام زہر پیالہ یا جان تھا اس نے یہ کہا کہ میں اس کو پیتا پی ہوں یا یہ کہا کہ آپ ہے اللہ کا نام لے کر بلکہ اصل اللہ لبار کو تعالیٰ کی ہے اگر کوئی اس کو پی بھی لے تب بھی اگر کچھ اس کو بچانا چاہے تو بچا سکتے ہیں اس سے لے کر خالدین مزید اللہ تعالیٰ میں وہ زہر کو پی زہرویے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی مولانا خالد امرا نے یہ نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ سے خارد مریف کی زہر پی ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی کافت نے جا کر ان کے اندر یہ اعلان کیا اور ان کو جب یہ خبر دی تو ان سب لوگوں نے ہتھیار ڈال لیے اور یہ مسلمانوں کو فتح ہوئی بہت میں نے کرامت ہے کہ آپ نے زہر پی اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد یہ دریا ابھرتا ہے اور نیش کا پانی خشک ہو, ہو جاتے ہیں عمر بن نے لکھا رتمر بن حطاب رضی اللہ تعالان کو کہ یہاں کی صورت حال پر تو ایسی ہے رتمر رضی رضی تعالان نے دو خط لکھے واپس ایک عمر بن کے لیے اور دوسرا جو لکھا وہ دریائے نیل کے لیے بن کو کہا کہ ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ جو خط ہے اس کا دریائے نیل میں ڈال دیا جائے جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ جب وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا ہو گیا جاری لحمان عمار مسل ہمار کنتا فلاں اگر آج تک تم اپنی جانب سے خود چلتے ہیں ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم مت چلو ان کا اللہ تبارک و تعالی کی اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہوں جو یقہ اور ذات ہے کہ تو جیسے ہی اس ہاتھ کو اس میں ڈالا دریا وہ چلا ہے آج تک نہیں رکا عمر کی اللہ کام کیا کہنے شان عمر کے ہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام صحابہ ہماری ایمان کا حصہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض صحابہ کرام کو ایسی خصوصیات عطا بنوائی ہیں جو دیگر میں نہیں ہے وہ ایک خوبی طور پر فرمایا کہ عمر کا نبوت کا مزاج ہے اسی لیے کہ فرمایا لوخا نبادی نبی لکھان عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کئی سارے مقامات پر جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوا کرتی تھی وہ قرآن کی رائے ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا یعنی اللہ تبارک وطالعیٰ میں جو حکم عادل کرنا ہوتا تھا اور کی رائے اس کی محبت ہوتی تھی زبان میں یعنی کرتے ہوئے جب ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والا کوئی بات کرتا ہے تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ بس میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا بس آپ نے گویا کہ یہ الفاظ میری زبان سے چھین لیے ایسی بن کر رہا حضرت کی زندگی میں ہے کہ یعنی حضرت عمر کی جو رائے ہوتی تھی وہی اس کے مواقع کڑانا چلتا تھا اور, اور جی نیل اور دریائے چالو ہو جانا تعالی عنہ رضی عمر رضی اللہ و و و اور اس طرح کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ شمار میں نہیں کرامت یہاں سے آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کرامت اولیا کا انکار کس نے کیا ہے کرامت کا انکار معتدلا نے کرامت کا انکار کیا ہے کرامت کوئی چیز نہیں ہے دلیل جو پیش کی ہے کسی کام کی نہیں ہے ویسے بھی ان کی کام کی تو ہوتی نہیں ہے وہ استدلال کرتے ہیں اگر کرامت کو مان لیا جائے تو پھر معجزہ کوئی مقام نہیں رکھتا اس لیے کہ پھر ولی اور نبی میں تمیز نہیں رہے گی پھر ایسا کیا معیار ہوگا کہ جس میں ولی, کی ولی کو الگ اور نبی کو الگ کر دیا جائے کوئی معیار نہیں رہے گا لیکن اس کے اشارے نے جواب دیے ہیں اور ماتر میں بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی سے جب کوئی فعل سادن ہوتا ہے جو خارق العادہ ہوتا ہے عادت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اس میں صرف نسبت کا فرق ہوتا ہے اگر غیر نبی کی طرف اس کی نسبت کریں گے وہ ولی ہوگا تو یہ کرامت ہے لیکن اگر اسی عمل کی نسبت نبی کی طرف کریں گے تو وہ معجزہ ہے بات نہیں آئی سمجھ لو اس لیے کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور یہ نبی کا معجزہ ہی ہے اگر محمد یابی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی ایسا امر ظاہر ہوتے ہے کہ جو ادب کے خلاف ہے تو وہ آپ علیہ السلاۃ السلام کا معجوزہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ شخص اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنا لے اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو آپ کے عوامر آپ کے نواحی کو نہ مان اگر آپ پر ایمان رکھ کر آپ کے عوامل اور تبھی یہ ولی ٹھہرے گا تبھی یہ ولی ٹھہرے گا اور اس کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا امر خارق علاحدہ جو ہوگا یہ کرامت کے لائے گا ورنہ یہ کرامت ہی نہیں ہو سکتی تو یہ آپ علیہ السلاط وسلام کہیں موجودہ کلاے گا لیکن جب ہم اصولی طبق بات کریں گے تو ہم امت محمدی کی بات نہیں کرتے کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر امر خارق لحٰ کا ضرور یہ اس کی نسبت سے دیکھا جائے اگر تو وہ ولی ہے تو وہ کرامت ہے لیکن اگر اسی کے نبی کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہ نبی کی نسبت نبی کی طرف جب نسبت کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا معجزہ ہوگا اب معلوم یہ ہوا کہ معتزین کا یہ کہنا کہ نبی الغیر نبی میں فرق نہیں رہے گا یہ بات غلط ہے اس لیے کہ نبی الغیر نبی کا فرق رہے گا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا نبوت کا دعوی نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ پر پرمنکھ لاد دور ہوتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے اور اس کا مزہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود نبی ہونے کا دعوی کر رہا ہوتا ہے آخر میں تین فرق بیان کیے ہیں آخر میں جا کر یہ تین فرق ہیں سب سے پہلے جب نبی جو ہوتا ہے اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں نبی کو خود اپنا علم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ولی کو کبھی یہ علم نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں نہیں آئی بات سمجھ تین فرق ہے نبوبت اور ولی میں نبی کو کبھی بھی یہ شک نہیں ہوتا اپنی نبوت کے حوالے سے بلکہ یقین ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ولی کو کبھی پتہ نہیں ہوتا کبھی ولی ہوں ایک فرق دوسرا کہ جب نبی سے کسی معجزے کا صدور ہوتا ہے تو اس میں اس کا قصد شامل ہوتا ہے نبی کا قصد شامل ہوتا ہے قصد اور ارادہ کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے قصد اور ارادے سے معجزے کا ظہور اور معجزے کو طے کرتا ہے وہ خوب پذیر کرتا ہے جبکہ ولی کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے اس میں اس کا قصد نہیں ہوتا بلکہ بلا اختیار اس سے شادی ہو جاتا ہے نہیں یہ بات سمجھ نبی جب معذے کا ظہور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم دیتے ہیں پھر وہ اپنے قصد اور ارادے سے اس کا ظہور کرتا ہے وہ تو ظاہر کرتا ہے لیکن نبی کے ہاتھ پر ونی کے ہاتھ پر جو امر حارتہ کا ظہور ہوتا ہے اس میں اس ولی کا قصد شامل نہیں ہوتا یعنی اگر آپ نبی کو آ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ معوضہ پیش کرو تو نبی پیش کرے گا لیکن ولی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کرامت پیش کرو تو ولی کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ کرامت پیش کرے نہیں نہیں کرامت تب پیش کر سکتا ہے جو اللہ چاہیں گے اللہ اس کے ہاتھ پر ظاہر کریں گے جو فرق ہو گئے تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی کا جو معاوضہ ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے یہ فتری اور یقینی ہوتا ہے معاوضہ در ہوتا ہے خط اور یقینی ہوتا ہے اور جا تھا لیکن فصن یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ وہ چل پڑے گا اللہ نے چلایا نا خط کے الفاظ آپ نے نہیں سنے اگر تو آج تک خود چلتا تھا تو نہ چل ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے اگر اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلا دے یہ تو نہیں کہا کہ میں چلا ہوں نہیں ٹھیک ہے تو تیسرا کیا ہے قطری ہوتا ہے معذہ کیا ہوتا ہے قطری ہوتا ہے اور جب کہ ولی میں ایسا نہیں ہوتا لہٰذا معتزلہ کا یہ استدال کرنا بالست صحیح نہیں ہے دیکھیے ذرا معتضلا نے جو استدال کیا ہے جو کہ کرامتی اولیا کے ممکن ہیں بے ان الجا ظہور خوار خلا عادت نے اولیا اگر جائز ہو جائے اولیاء سے بھی ان امور کا ظاہر ہونا جو عادت کے خلاف ہیں لشتبہ بال معذہ دے یہ مشابع ہو جائے گا معذے کے پلم یا دبئی یا ذنبی یوم غیر نبی تو نبی غیر نبی سے ممتاز نہیں ہوگا جدا نہیں ہوگا اشارہ جواب اشارے کے کہ اطے کے ماتر نے اسی معتظر کی کی وَيكُونُ وَيكُونُ کردت کے, کے خلاف امور کا ظاہر ہونا وَمِنْ احاد امت افراد میں سے فرد ہے سندر رسول اس کا تعلق آپ وطن کو موجودہ اور یہ ہوگا رسول کے لیے موجزہ من من امتی کہ وہ جو ظاہر ہوا ہی اس وہ جو کرامت ظاہر ہوئی ہے اس کی امت کے فرد میں سے ایک فرد سے ہوئی ہے یہ ان کے یہاں اس لیے کہ وہ اس کرامت کی وجہ سے ہی ظاہر ہوئی ہے گویا ولی کے ہاتھ پر کراور یہ پیغمبر کی وجہ سے ہی ہے یہ پیغمبر کا ہی معجدہ ہے کہ ہاتھ پر امر خارت ظاہر ہوئے اس کے و معیانہ انت کیا, کی کیا ہے القرا بال قلبان میرے سالت رسولی یہ زبان اور دل سے اقرار کرنا بغبر کی ہے ہم آپ کو آتے اس کی طاقت کے ساتھ تھا عوامی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو تو وہ مستقل بینف ہی ہو مستقل بینفشی مطلب یہ کہ وہ یہ نہ کہہ کہ میں نبی کو ماننے والا ہوں بلکہ وہ یہ کہہ کہ میں نبی کو ماننے والا, ہوں وہ کہ کو ماننے والا ہوں؟ نہیں ہوں نبوبت کا انکار کر دے یہ وہی مستقل بے نشی ہونے کا دعویٰ کر دیں اپنے ذاتی کہی اور متابیات اور نہیں پر نمبرداری لَمْ يَكُنْ وَلِيَنْتُمْ وَلِيِّ نہیں رہے گا وَلَمْ يَتْرَنْ ذَلِقَ عَلَى يَدِئِ اور پھر وہ اس کے ہاتھ پر دہر ہونے والکرامت نہیں وَالْحَاسِ حافلِ کلام کیا عَامًاً عَمْرُ خَارِقِ الْعَادَةِ کہ وہ عَمْر تو اگر نبی کی طرف نسبت کریں تو موجودہ چاہے وہ خود نبی سے معاوضہ نبی کی جانب سے اوبل امتی لیکن کہا تھا اور اگر اس چیز کی امر خارج ہو اس کی اگر نسبت ہو کس کی طرف ہو خالی ہونے کی وجہ سے دعوی نہیں کر رہا ہوگا کے, کے جس کی جانب سے یہ امر خار یہاں سے آگے تین فرق بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نبی اور ولی من نبی وہ ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے اس کا علم بےکو نبی ہے نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خود معلوم ہو تو وہ نبی ہے جبکہ ولی میں ایسا نہیں ہے خود کو خود کو مٹیج آؤ جبکہ ولی میں ایسا نہیں کومنٹس دی الہٰ سوال کے لاد نمبر دو دوسرا فرق نبی کا وومن قط نبی کا اظہار عادت امور کا ظاہر کرنے میں نبی کا سخت شامل ہوتا ہے لیکن بلی کے ہاتھ پر جو امور خارے عادت ظاہر ہوتے ہیں اس نہیں ہوتا ومن حکم ہی قت عام تیسرا فرق وومن حکم ہی قطع معیشہ سے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ قطحی ہوتی ہے اس کا ماننا سب پر لازم ہوتا ہے لیکن با خلاف الولی ولی کی جو ہے وہ قطعی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر اگر کرامز ہے تو وہ کہہ دے کہ باس کالم بینی کامل ان کے میں کامل ولی بن گیا ہوں نہیں اب سب کو ماننا اس کے لازم ہو جائے کہ سب اسے پوپ بنا دیں پادری بنا دیں نہیں کتر بھی نہیں ہے جب کہ معاجہ اگر ظاہر ہو جائے نبی کے نبی کے ہاتھ پر تو ماننے والے بھی واقع لوگوں کو ان پر اس کی نبوت کو تسلیم کرنا لازم ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ قطعی فحلاق انبلی فحلاق انبلی انبلی بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاں ناصر رکھو سب کو خیر و واقع سے رکھے سب کو آمان میں رکھے اللہ تعالیٰ صحت والی آفیت والی ایمان و والی لمبی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیں صحیح صحیح پر چلنے کی تفلیق سے بچنے کی تفیقت آفر میں تمام بیماریوں سے لگ کی حفاظت کرنا السلام علیکم